وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ الله الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور الله اللہ, اللہ کے محبوب علی صلات والسلام کا فرمانی علی شان جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پاک پڑا اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور رات کے گناہ بخش دے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی وبارک وحمد الحمدللہ شعبان کا مہینہ اختتام کی طرف آ رہا ہے اور رمضان کی طرف وقت بڑھتا چلا جا رہا ہے اللہ نے چاہا تو ہم ان قریب ماہِ رمضان مبارک پانے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہم صل ہم سیدنا محمد اللہم نام ہم سیدنا محمد سل رحمت چھا گیا ہے اور سما ہے نور نور فضلے رب سے مب کا فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے پھر آمدے رمضان ہے, آمد ہے احادیث مبارکہ میں جو روزوں کے فضائل بیان ہوئے اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ روزہ رکھنے سے ثواب بھی ملتا ہے اور صحت بھی اچھی ہو جاتی ہے نیت تو زاہر کہ اللہ کے حکم کی وجہ آوری اور اس کے محبوب علی صلاح وسلام کے حکم کی وجہ آوری اور عجر و ثواب جنت کا اصول یہی ہونا چاہیے مگر ماشاءاللہ اللہ جو روزہ رکھتا ہے نا اس کی صحت بھی اچھی ہو جاتی ہے الحمد اور سائنسدانوں نے اس تحقیق کو ثابت کیا ہے اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے آکسفورڈ یونیورسٹی کا پروفیسر مور پالڈ یہ کہتا ہے میں اسلامی علوم پڑھ رہا تھا جب روزوں کے بارے میں پڑا تو اچھل پڑا کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو کیسا عظیم شاہ نسخہ دیا ہے مجھے بھی شوق ہوا یہ سائنسدان پور مالڈ کہتا ہے کہ میں نے مسلمانوں کی طرز پر روزے رکھنے شروع کر دیے اور سراز سے میرے میدے پر ورم تھا سوجن تھی سویلنگ تھی کچھ ہی دنوں کے بعد مجھے تکلیف میں کمی محسوس ہوئی میں روزے رکھتا رہا روزے رکھتا رہا یہاں تک کہ ایک مہینے میں میرا مرض بالکل ختم ہو گیا سانح امیر اللہ سن جبھی تو فرما رہے ہیں دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دارکھوں دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہیں روزہ دارکو جو نہیں رکھتا ہے روزہ جو نہیں روزہ وہ بڑا نادان ہے مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ علی و صحبی وبار ہالینڈ کا پادری الف گول یہ کہتا ہے کہ میں نے شگر کے مریضوں کو دل کے مریضوں کو معدے کے مریضوں کو مسلسل تیس دن روزے رکھوائے نتیجہ کیا نکلا روزے رکھوانے کا تیس دن روزے رکھوانے کا شوگر والوں کی شوگر کنٹرول ہو گئی تیس دن کے روزے رکھنے سے دل کے مریضوں کی گھبراہٹ کم ہوئی اور ان کا سانس پھولنا کم ہوا اور سب سے زیادہ جن مریضوں کو فائدہ پہنچا وہ تھے میدے کے مریض دیکھیں یہ پادری جو ہے یہ روزے رکھوا رہا ہے صحت یابی کے لیے تو ہم نے تو روزہ رکھنا ہے رضائے خداوندی کے لیے انشاءاللہ شاء و ایک انگریز ماہری نفسیات سیگمنٹ فرائیڈ یہ کہتا ہے کہ روزے سے جسمانی کھچاؤ کا خاتمہ ہوتا ہے روزے سے ذہنی ڈپریشن کا خاتمہ ہوتا ہے نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے ایک اخباری رپورٹ کے مطابق جرمنی انگلینڈ امریکہ کے ماہر ڈاکٹر جو ہیں یہ ریسرچ کے لیے رمضان میں پاکستان آئے انہوں نے باول مدینہ کراچی مرکز وولیا لاہور اور دیارے محدث اعظم پاکستان سردار آباد فیصلہ آباد کا انتخاب کیا سروے کیا انہوں نے رمضان میں آئے ان شہروں میں اور سروے کیا تو سروے کی رپورٹ یہ پیش کی چونکہ مسلمان نماز پڑھتے ہیں اور رمضان مبارک میں اس کی زیادہ پابندی کرتے ہیں اس لیے وضو کرنے سے ای این ٹی یعنی ناک کان اور گلے کے امراض میں کمی واقع ہو جاتی ہے نیز مسلمان روزے کے باعث کم کھاتے ہیں تو جگر کے امراض میں کم مبتلا ہوتے ہیں دل کے امراض میں آساب یعنی پٹھوں کے امراض میں کم مبتلا ہوتے ہیں تو روزہ رکھنے سے کوئی بیمار نہیں ہوتا روزہ تو صحت یاب کرتا ہے روزہ تو شوگر کے مریضوں کے لیے بھی فائدے مند ہے روزہ جگر کے مریضوں کے لیے میدے کے مریضوں کے لیے اعصابی کمزوری کے شکار جو مریض ہیں ان کو بھی فائدہ دیتا ہے بیمار کیوں ہوتے ہیں سہری اور افطاری میں بے احتیاطیاں کرتے ہیں بد پرہیزیاں کرتے ہیں، مرغن تیل اور گھی والی غذائیں استعمال کرتے ہیں اور رات بھر وقتاً فوقتاً کھاتے پیتے رہتے ہیں تو یوں بیماری کے اسباب ہوتے ہیں ظاہری اسباب تو کھانے پینے میں سہری افطاری میں اگر احتیاط برتی جائے تو انشاءاللہ اللہ ہم اللہ کی رحمت سے بیماریوں سے محفوظ رہیں گے اب ایسا اس نے روزہ رکھا ہے اتنا کھا لیا کہ سارا دن ڈکارے لے رہا ہے اور روزہ رکھا ہے بھوک کا بھی احساس نہیں پیاس کا بھی احساس نہیں ہے تو پھر روزے کا لطف کیسے آئے گا اب وہ لطف تو یوں ملے کہ واقعی گرمی کی شدت اور پیاس سے لب سوکھ رہے ہوں اور بھوک سے ندھال ہوں تو پھر مدینے کی مبارک گرمی یاد آئے گی ٹھنڈی ٹھنڈی دھوپ یاد آئے گی اللہ اکبر الا حضرت رحمت اللہ کا یہ رمضان میں کیسی سہری کرتے تھے سنیے اعلی حضرت کو بزرگ کہتے ہیں کہ کھانا کھاتے میں نے کسی دن نہیں دیکھا شہر میں ایک چھوٹے سے یعنی شہری میں چھوٹے سے پیالے میں فیرینی اور ایک پیالی میں چٹنی آتی تھی وہ نوش فرمایا کرتے تھے ایک دن پیچھا حضور یہ فرینی اور چٹنی کا کیا جوڑ ہے تو سیدی اعلی حضرت پیک کرے سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا نمک سے کھانا شروع کرنا اور نمک ہی پر ختم کرنا سنت ہے اس لیے چٹنی آتی اور یاد رکھی جو نمک سے شروع کرتا ہے نمک یا نمکین اور نمک یا نمکین پر ہی کھانا ختم کرے تو اس سے ستر بیماریوں سے حفاظت رہتی ہے اچھا اب یہ دیکھیے کہ آلہ حضرت کیسا پیٹ کا کفلے مدینہ لگاتے ہیں کہ شہری میں وہ تھوڑی سی فرنی چاول جو ہے نا اس کو پیس کر جو دودھ میں پکایا جاتا ہے اس کو فرنی کہتے ہیں اگر چاول وہ ثابت ہیں اس کو دودھ میں پکایا جائے گا تو وہ کھیر بنے گی تو فرنی اور تھوڑی سی چٹنی یہ اعلی حضرت کی شہری تھی اب پراٹھے اور پھر انڈے تو طرح طرح کے وہ غذائیں تو اس کے بعد پھر اس سے پیاس بھی زیادہ لگتی ہے اللہ حقبر تو روزے کے طبی فوائد کچھ پیش کیے گئے تو انسان روزہ رکھنے سے بیمار نہیں ہوتا بلکہ بہت ساری بیماریوں سے روزے کی برکت سے نجات اور شفا پاتا ہے اور کم کھائیں گے تو انشاءاللہ شاء و جل اس میں بھی برکتیں ملیں گی اور میرے آکا صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنی پیٹ سے زیادہ برا برتن نہیں بھرتا انسان کے لئے چند لقمے کافی ہیں جو اس کی پیٹھ کو سیدھا رکھیں اگر ایسا نہ کر سکے تو تہائی کھانے کے لئے تہائی پانے کے لئے ایک تہائی سانس کے لئے ہو حضرت شیخ عبدالحق محدث محدیث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں پیٹ بدترین برتن ہیں کیونکہ اسے پرک رکھنے سے کئی شر اور خرابیاں جنم لیتی ہیں اور مفتی احمد یار خان عیمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ زیادہ پیٹ بھرنے سے مختلف بیماریاں پیدا ہوتی ہیں نوے فیصدی بیماریاں پیٹ سے ہوتی ہیں پھر اس سے سخت غفلت پیدا ہوتی ہے دل میں نور نہیں آتا کیونکہ کھانا اس لیے ہوتا ہے کہ اس سے عبادات ریاضات کی قوت پیدا ہو یہ قوت بقدرے قوت لکموں سے چند لکموں سے حاصل ہو جاتی ہے اگر چند لکموں پر صبر نہ کر سکو زیادہ کھانے کی رغبت ہو تو پیٹ کے تین حصے کر لو ایک حصہ کھانے کے لیے ایک پانی کے لیے ایک سانس کے لیے انشاءاللہ اللہ کم بیمار ہوں گے سفیہ فرماتے قدرے بھوکا رہنے میں دس فائدے ہیں مفتی احمد یارخان نعیمی رحمتہ اللہ تعالی علیہ میرے میں لکھ رہے ہیں جسمانی صحت حاصل ہوتی ہے کم کھانے سے کم کھانے سے دل کی صفائی نصیب ہوتی ہے کم کھانے سے طبیعت فریش رہتی ہے طبیعت چست رہتی ہے کم کھانے سے دل کی نرمی حاصل ہوتی ہے کم کھانے سے طبیعت میں انکسار پیدا ہوتا ہے کم کھانے سے تکبر اور غروٹ ٹوٹتا ہے کم کھانے سے گناہوں کی کمی ہوتی ہے کم کھانے سے درمیانے درجے کی نیند آتی ہے بہت گہری غفلت والی نیند نہیں آتی کم کھانے سے عبادت کا شوق پیدا ہوتا ہے ذکر الہی میں لذت اور ذوق وغیرہ نصیب ہوتا ہے مگر ہم وہ شہری کے اندر یوں ڈٹکے کھائیں گے کہ روزہ رکھنا ہے اور افطار کے وقت یوں کھائیں گے کہ سارا دن میں نے کچھ کھایا نہیں ہے تو ضرورت جب کھائیں گے تو پھر تو اور معاملہ ہے اور اگر ڈٹ کے کھائیں گے تو پھر روزہ تو صحت کرتا ہے مگر ہماری کھانے کی بے احتیاطیاں ہمیں بیمار کر سکتی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم عافیت کے ساتھ رمضان سے ملائے اور ماہ رمضان مبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے ماہر رمضان مبارک کی ہمیں تراویوں کو ساری کی ساری خوش دلی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے تلاوت قرآن کا شرف عطا فرمائے ہمیں احتکاف کرنے کا شرف بھی نصیب ہو جائے ایک ماہ کا احتکاب بھی ہوتا ہے آخری عشرے کا احتکاب بھی ہوتا ہے اور مدنی ماحول میں اس کا خوب اہتمام کیا جاتا ہے مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہوتا ہے علمی دین سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر بھی نصیب فرمائے آمین بجا ہند نبی ضلع صلی اللہ تعالی علیہ